جس مرخمات ذو الرسول ذی کلال برائے نشیب کی خرابہ ہے جانو وہ شیخ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدائی سے دا مصطفیٰت دل معنی دی اللہ معلوم دیکھر گئی وہ دا اعتراض کی امام اسمائلی کو لئے گئی انہوں نے ان کو احمد اس کے لئے گئی ان دا مصطفیٰت دی اتبار دا معنی آسرہ سنگا دا مصابری مانچہ من دا بیعو السمر بیتمر اور دا ہنگی وہ بیعو الزبیب بالکرم جہر صلی اللہ بیعو الزبیب بالکرم منہ شاکہ میں اصحاب کا اس کے اوقات کا دیکھتا میں اپنے اپ نام پر نماں صاحب سے کہ بی عز الدین عالم کی کہ بی عزرا الحثمر نے فرمایا کہ انتي صبیا لا دی لا مسافر دین اور دین دار کی میں بکانو تو عذاب لگا داد حافظ ذکر اگر ایمانی تھی جرمنی تھی امام یعنی غلط نکل گئے نمبرات سے خدا کل کلہ اشارہ کی جاہاں دور مقابات بور دو کی چیزی کروی تو تدار وقت وہ دوسر ودری نمیس بے اعزت کا تکامی کیرن کی بور ہے سنہاں سنہاں لگاہ ایبیاں سمرہ حاجے انکانا و انکانا غرمن ایبیاں کی زمیبین کیرن و انکانا غرمن ایبیاں بی کیرن اسم بی کیر تو آمین ابھی اول کا بسل کی اندامہ جاہاں بسل خرطور مرا تھا پورا جلیل وذیل کلمہ کائدہ بلکل کل کا کو اللہ بولنے کی تو اس کے بلکل پرشنا قربانی کیلن ذی زوی سنداک ورتے تو کیل معنی ورتے لا سمر کو کیل ورتے ذی ان گارا بلیو ان قدف علی سنجداو ہمارا عادت گنگلی مثال تھا نبی چھون را گتلا رہا ہے یہ کرتیا اور درسی سے فاران کی دارا تفصیل مستقل باب مزید تفصیل بازی کے نصر ذکر کو ماں ما چاہے کی چاہے جواب بیا شہر پہ شہر بلکہ بشرو چلا کلاں تو نہیں ہو سر بسری اور یادہ سنا اللہ نے دعا کران مارگین نشانی ان مارکی نیعتنا کرےو ان سڑک فدعان اس طرح امیگ سمانا دینا دینار کو بانی طرف اس کی خدا کے اندر قریب ہے نبی فلاکی دی اور ان ورانے ولید کی سماعت مقالات آیا کہ اخاذ من رات رائے بتا رکھو پیوت نیندہ جاری ہو ادمہ قاضی قابض تدری ہو جاری ہو قاضی قاضی و عمر سوال کا مقال ولا تو فر فتدا اللہ نوجدا کی کی طرح اور دل صلاح صلاحوں ہوتے ہیں نوجدا کی کی طرح حتا تک ظمنو لا اللہ کی مارل ہا انسی پارے مجلس کی جام و قبول مسجد کی جب مسجد کا تمہارے بیاں جائز بسرت مساوات بشود ایک محل کے لیے شرط مساوات بشرد لاس پلاس حضرت انا حضرت کا خدمت میں بدر اکبر نے فرمایا اے حضرت سنایا یوم یوم یہ تھا حضرت سنایا رمضان میں یہ بدر دکال طرہ وہ بدر طالق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ ان و ذرا و بيرزہ بالجزا و الجن بالذم کیا بچے دو حضرت امام امام رضی اللہ کے 6 ذکر دی غریباضی پر مزید وہ مختصر سنا پڑوڑ کے ساتھ علمدار کے قاسم علی ناوی رب امام مختصر حاضر ہے انہوں نے کہ جن غریب حراموں اور جو امور ایمن عالم تابع الہ کون دیں ہمیں حکم متجال سے کرش علق ضربان فی حاضر ایراشہ ستا اتحاد القدر اتحاد الجنس وی اگر دیکھ اعلق ضربان فی اتحاد القدر اتحاد القدر اتحاد جنس رنسی نا اغربان فلک اتحاد قدر جنس دور شرح مقابل میری منسوس کی اعنی تباہ در اکھل اغرق حاصرہ ومنسوس کی تکم وزنی دی منسوسی ناہبا کری بھی کردی باری منسوسی وزنی دی داری موسکر اتحاد مانکر نام کئی زیاتیں اور اس سے عمل <سؤال> الذکری کی اتھا قدر جنس سے رقم جنوں کی کتنا حد احدیما نہیں یادانی میں کہتے ہیں کیوں یہ شامر تو زیادہ جائز دے تو دوو ویدیاں درس گڑا جائے صحابہ و صدادے گائے قول دے تمام سن نہ نہ لے کیا دے تمامیت قدालत کے نوتن نبیوں کلی پیچھے سدی سر کام نہیں ناوی کی مراد نہیں جبے دم کی لگوس منا بوس ما نے جلہ پوچھنا والے ور کون دباؤ باندھی کی زیادت تو نشاز اور جائز کا زیادتی ہو مارز نگ کئی مارک تو کو کے مرات تو تو پھلا وہ دباؤ کو کو تو وہ تو قالن متفق عليه نا ان کا اتحاد رسل رحانات کی جنس یہودہ وہ تھا اتحاد رسل کے تصور دورے کے بدلے بدلے مانو تھے سیدے و زدلے مانو تھے ان کی تباغ میں امر ہے تفصیل ہے ان کے انا جلني امنا نباتله بياك عشان نزولك اديت انا كلنا انا قيام جلني امنا فقال يا بوك ماك اللي انت تخش فيه الرسول قال قال لا صحيح صحيح لا دنا جاب دي جاب لي لا مثلا من مثالي بازار اباد ولا تشف بازار اباد اشکا رشب نہ مقروض زیاد انداز احماراض و نقصان سمجھ دی جاتی سے لہذا شریعہ اعلی راج کو مانا نقصان رائے۔ و با زبان وذاذا ذنا عليه نجلات ذنا ذاك ومثله ذنا نجرل اكبر من امر المناني فنه وقال له دياك وراى انه هو صحيح فري يقوله او يقوله دينار بدينار وكينار ما اے ابن عباس کا پھیرو عبداللہ ابن عباس سے یہ قائل لگا تو حاضر کیسے ہو گئے 30 سال رات تمہاری بھی تبدل مر گئے اب اگر وہ سے قائل ہے تو بابو جائز نہیں تھا کہا ابو سید صاحب تو ماں پر دفن کا عبداللہ کا باپ ہے وہ کو مانا کر ہی تو یہ جائز ہے تبابو جائز ہے سمجھے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یاد ابو سما کام اللہ کی کتاب سری سری تبادلہ جائے لے بلذار قرار کو وان تم ادمو نکم صحیح کا خودے کہ لارسی حس کی جائز و جواز جباد دا نف با جواب تیرے بائے نازیما سیاح تو اگر باقی تبادل نہ جن کی تبادل پہ جلدی نا نس'... نس ناجائز ہے کہ بہ خلاف نص یہ ہے نص یہ حضرت انقلاب کے نام جائز ہے حضرت اتفاق کے نام جائز ہے ہمارا نعرہ بہ نستے بے لاجما خیر منفقات عام waar رکھے ہونا الا بالنسیا تو بعضنا تفاوو نصूरत جہاد کی منادے نصूरत تنافسی رضیو کہو کیا ہے تو وہ کیا وچ ہے تو جب صدیہ لارسیت ماذا يريد لي سلامتي اذن؟ 2 دورۃ النعمان اذا هذا جنان الدنيا جانند نسیا تھا نسل والے اور سوالا محسوس مدد كي <سخت> <س> احدا یاد کرے کہ یہ جائزہ جائزہ جائزہ رب يا ربنا يا ربنا كل سنه قدامنا دعنا فارني ميراج انا تواني جاي من امريكا لان انا بيصلى من بهاه سمريات ادي له ولاي باكن يبقى كده او میں نے رات ہی کی وہ یاد اتنا دلانے عبدالوہاب قرانہ تمام لیکن وہ تعالی ولاہ دل نے لگے وہاں کہاں جاتا جاتا ہوں انا بھی جوان نبی وانا رایا تھا انا نبی سنام رکھا تھا سب کو موبائل کہ کہاں سے کاؤنٹ کر رہا ہوں باب کی خدا کرے نہ خدا تو سب کو حاج بلی فرکی تفصیل تجویز شار قید نام ہے تمہارے تمہارے ورکہ فلاریہ دانتباگے را... ورکہ فلاریہ اجازت دے فلاریہ یہ اقدام اصل کے پیر مزاولہ ان بے نظارہ میں حضرت ان سبابے فرجاء چکل لگا رہیں نظر خلاق یہ خرصہ ہا میں ظاہر قریبانی انتا دا و جی تو کی دی تو انتہا نخلاقی یادا حکمت او علت بجواز دے کیا کنون آہلتا بن دو اخری آہل دے زمین یا کنون کی جانت را جید ہے احلتا او زمین زمین زمین اللہ جید اغیطا یا کنون آہل آہلتا متبادل دے احل اللہ مراک بائعین دے او موصول تا اقدر بائعین دے کد مشتریل دے نکا تفسیلی رواست دارا زید جیدے نبیز تجوید کسانو اصخاب البساعتین باغุล مارکان ذرے وہ باغوں لو خبر کو سکجڑی دیر بھی دور مار پوسو سکجڑی مسوسے شکایت کرے میرا تم تو جی نبی میرے جلاؤ جی حالت اور دیکھیے زمین صدر ہے رشتے درانے سے جے کا بتا دمی واہ سیوار دو شاپ نہ راسی نبی سے ملی اجازت تو تو کی اشتیات شوق لگو رکھی اگر, اگر مالکان دیجیے دی. اگر ثمرات معلوم میں نے انتو باب شاہ شاہ رایا نخلات کی حکمت کیا جو میں مرا کا شیرانے کل بے دا سے رکھا سب اہ لوہا تو کیا صبح یبیعا راہ ده فرسہ و سدیع راہ مراتہ حکام الکان دی بائعین یبیعا راہ ده فرسہ مستریمین مراتہ یا خلف کہ کہ وہ محمد میں کہ دی ذرا اھلہ اھدری چکم بارکان دی مصادر قریبانی رضی ملزار ہے کہ کہ دی ونے کہ تمرا مرکجن او باوی کہ با سور شتاب کینوافی ان یا قولون ہا رتبن دھوکری مشترین وہ دین میں رہتے ہیں دنیا لیے اماں ان تمام کے اعمال لا ہے جو مراد عین یہ قولنھا ہم مشترین اور مصطفا تمام توقع رہے کہ بیچ کے ہم سے یہ کہ دھوکری مشترین دل تعلیم میں عمرہ طاعۃ آن و صام دائنا سے مراد و صام دادوان ارمتیں کو معنی کہ وشان جی یہ بک کے عبارتوں کا جس کے نواچے ہے وقت فیلاریات کے بعد بغیر میں خر جائے کو رہا زندہ عبادت کے اس اختلاف پر فاضل استفاکر کو مجلس کے ذراے ہوئی ہوا ثوان دبا نظین ہوا دبا نظین بم برابر کی معاملات کی یہ ظلم مکثر ہے اگر جواب دینے والے یہ حکمت کے دارش مشترین دام امت میں وصادہ وکری رقم کے یا قران دہان مرات میں صحیح ہے ندید کہ یہ قانون حاکم ذمیر راجی میں صحیح ہے تبعیت ہے کہ کو و آخری رتب نقل پر شادی تو جانتا ہے وہ چنی میتراجی کی یہ کی ندینے فار تو پینے مستی یہو شال چه گوشن تجویز یعنی خدا ما نے پکا مانا ہے اصل میں وقار کا نام کو دلایا وانا اگلے مہینے ہمچہ کہتے ان نبی تذنگ رکا جب جب بیان ہراو وقار ابا مصر مایا لے مجدن قلت ان طریق کی کی وہ دعا لو لینا مستور بعد یہ میں چلا گیا ہوں گیا نہیں نہیں کوئی نہ کوئی ان کا قالا اس سے کیا کون ذی حیات جن سے ہیں وانا بلا من ذم عليك ان علمك ينقولوا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دلالا قالوا مکہ دار و ذکر کئی اہل مکہ کیا نبیر صاحب رقص بھی الارا قلتا انہم یرگونہ عن جابر اہل مکہ نقل قید دیرا وحد دی جابر رضوانا تستکتان جب شو مقصد تھی استبعاق جا حیاتا ہو اہل مکہ وہ خبابون رشت لے تو یہ سجال نظیم السریح مالی غیت سنگتا لقل قید نبیر صاحب کے احتمال کی جسو نظیم السریح مالک جسو مجابر بھی ذلك اهل <سؤال> مكان لا تلقي دور جابرنا هنا لو بتشبش ان جابر التراسل معروف ملا ثروات سيد انا اني نكنت اهل مكان اننا هنا جابر بسكطان سب يايا سكار مزبا مصدر ما رات توما مصدر ذي تواقير دارج عن جابر من اهل مدينه ما اصدر ثابت دار مدينه هنا اكثررسل ارث ثابت ثابت جابر مدينه باغلوان اخي سمطلبي اصل سوکھ دے حالف عبداللہ مدنی دوں گی سوچا بخاری دے او بال کی نے پنے ساتھ نام دو کہ او پسوے تینے سپانوے سپاتا حدیث ذکر کے پنے کے دام سر یہاں میں سمجھ حضرت عبد تو سر مستی نے پتی ر واقعہ دانشنے ہو دارو پکنوات من ثابت کے دانشنے پنے موجو کر تفصیلات مختلف ذکراخلا کے بعد یہ بخیر طور کی آریتن پہ او کنا دا چکل <سؤال> مادی 52 ورسہ نکل <سؤال> کنا با ساڑنا بارو سباوا چکل کنا کڑے راولہ ہا چکم بہو بھو دیو بقید نغم کپل اخلاص جو رکو نظریں کھا اسی پٹیشی کی بنسی ضرورت ہے زادت اپ کو پتہ مار سبو اشارے تجوید تو پیشی ساشو بال بچا چمت لہذر تکاری کرتے ہی حاج ایمان مالک نے ایک سر بخاری اسے سرکھا ہے حسین فراظ مالی شدہ خاجر سے جانی بھی مسکید دید دین ترسیر سے ایمان مالک نے یہ سرے وہ باغ ہو اور اگا مالک نے اخلاقا سراؤں اکثر باغ نہیں بدا کرتا اگر سرے وہ باغ کیسا نخلات شکر کو یاں ترسلو روالی لیکن کم مالک نے اخلاقا سرے اگا مکر کو راوڑا اگا مالک نے اخلاقا سراؤں اگا مالک نے اخلاقا س تاری سجیر کو تصدیر ممابین ادوان کی لحاظ حضورت جب میں لوارا جائل سلاح بے حقیقتاً تک ممابین تکنق ممابین تک مالک جر اخلاس بسیرہ و جر اخلاس خریلہ ہوگی جی. امام ابا خنفر احمد دارلہ میں انہیی تک تفسیر بے ہوئی و احنا بے کہ ممالک چار مخلاص ورکی دعواریت پدری کمانی دے بے پدری کمانی اور میں مالک دباثر لاغت راتن سخشی. اور اوہد ہوئی کہ دا تجوری ماتارا در کریزی داولی کسی کا اندازہ والی کو دکتور دی اور کی سیار شراب پاس دا اور دا سورت سورت دبیدی دکھنڈی دا حدودی کرا تابید دبیرانی کسیسنہ دبید را دی بید بید بید سورتن بیدہ حالتتن دا حبالا سکتا گا نخلات چاڑا اور کریزی دا حقا دا ملک دا واحد تو تقبلہ موہنوں پہ علاوہ جی ایباب ذمذ واردنا چی موہوں قبر کی او گا تقبلوں میرا پتہ پتہ کیسے کمنے کیوں اندر بھی دوتری نہ لا تھا میں سجو جی ہیں لہذا بہن کہ یہ دا حیثت کے دا حیثت کے دا حیثت کے دا حیثت کے دا حضرت میں یہ دا حضرت میں صورت میں مجازم دیا اور امام شاہبی و ذکر کی دا حیثتا اعیدت جواز اداو جزا نقلد دا حضرت میں دراہیم دنامیر میں حضور شہر مصفر کردے اور دا حضرت میں وہ تمردی اتاونات اس بات بچ اس لکھے دا, دا شکایتوں کے ربیر سن تو میں پر حضرت میں تحییز و تاکہ وسیجے دماغ پر یہ مارے دماغ کی جنا قسم سے بنا مقصد دماغ شالی وہ غذا بھی لو اور جان لو کہ میں نے زنیوں کو کھیریں اور زنیوں کو بھی کی دا جاری کی در شاہاب پر یہ مانگی کہ یہ کاریاں میں نے کی یادیں میں خدا ماخود دے دو سارے نے ہمارا تجربہ ہے ہمارا فرض راہ نام منجری کی سیتی دل نور تو بیس رہا ہے یا اگر مضابرنا مجرد پر چیدی و جوازی بیس رہا ہے یا خرج آدیتن خارجتن مخرجتن پر لام امان راز را دی ایلی مقبول سے ان خارج ہے یہ خارج دیتن یہ حکم دمضابرینہ یہ حکم دمضابری تحریم اللہ لارہ سسنے ہو رہا ہے اس راستان را. را. را. را. سے بار جسائی ہم دور مجھرفت滿 ساپ palm ایک وہاں کبیون bought تحریم آپ کو deuxième دور pat پェ کرتے ہیں بڑی دور سے ہم دور اکر wygląda کہ بنابی ساوی فرقا آقال انڈ اخلاقетров کا کم تو ہے جیسولہ ہے جبازالا کے لیچے یہ رکھا جاہا ہے وہ من دوری کیا اس ب کرریم وہ ایک خوبر قریب تحریم کی نسوی سے شذاہ رہنا ص Verfügung نے ہوا وجہ اکر آیاں سے باست udعا واقعی چکہ کبھیnh جوة� поэтому پہcker نقل دی جاری کی سوار کے بٹ پاس ماٮٔی اور باڈی لگتا ہے کہ کنکوی قوضی معکشا کی کیر ضروری دے پتا مرکی جو رکولی کی پیوتا سمر کی اور رسال نیبی حزمان بل اوسقی الموثقہ اگر ورائے جائزا کہ اوسقی مانی موثقہ مانا چاہیی کیر شئی وی ضروری دے اوسقی موثقہ مانا چاہیی کیر کیر شئی وی وقالا نیبی حزمان کی حدیث حاجیلات کی حاجت من جانب من شارکی نقل کراجی بے یا